الحمد لله الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشياطين الرجم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فی الدین من حرج ملتا بیكم ابراہیم هو سماكم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شہیدا عليكم وتكونوا شہداء علا الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا بالله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 اللہفکن علما تو حب و ترضا آمین یا رب عالمین سورہ حج کی جو دو آخری آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں اب اس بات کو دہرانے کی چننا ضرورت نہیں ہے کہ ان دو آیات میں قرآن مجید کی دعوت خاص یا دعوت عمل کا خلاصہ آ گیا ہے اور اس میں خطاب اب ان لوگوں سے ہے جو ایمان کا اقرار جو لوگ ایمان کا اقرار نہیں کرتے ان کو دعوت عام ہے ایمان کی دعوت ماننے کی دعوت ان سے اس مرحلے پر کوئی عمل کا مطالبہ کرنا وہ بالکل یوں سمجھیے کہ بےمانی بات ہے محمل بات ہو گئی جو اللہ کو مانتا ہی نہیں اس سے کہا جائے کہ نماز پڑھو جو آخرت کا یقینی نہیں رکھتا اس سے کہا جائے کہ اپنے اعمال کو درست رکھو محاسبہ اخروی کے اعتبار سے جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا اس سے کہا جائے کہ قرآن نے جس سے کو حرام کر دیا ہے اس سے وہ بچے تو یہ در حقیقت دو حصوں میں اس دعوت کے خلاصے کو سمجھ لینا چاہیے پہلی چار آیات میں جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں جتنی بھی اس وقت اللہ کو منظور ہوئی جتنی بھی وضاحت تھی وہ اللہ کو جتنی اس وقت منظور تھی وہ ہو چکی ہے وہ دعوت عام ہے دعوت ایمان اب جو لوگ اقرار کریں ہم مانتے ہیں اللہ کو ہم مانتے ہیں توحید کو ہم مانتے ہیں اس کی صفات کمال کو مانتے ہیں علاق کل شاہین قدیر ہے مانتے ہیں بک ال علیم ہے ہم مانتے ہیں فرشتوں کو ہم مانتے ہیں وحی کو ہم مانتے ہیں کتابوں کو نبیوں کو رسولوں کو محمد الرسول اللہ کو ان کی ختم نبوت کو قرآن کو اور اس کی محفوظیت کو ہم مانتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ پوری اس دنیا کے اوپر ایک موت تاری ہو جائے گی زلزلہ تو حق ہے و سا تو حق قل. یہ حق ہے اسی طریقے سے ہم مانتے ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا بانس بادل موت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر ہم مانتے ہیں کہ حشر ہوگا لوگوں کو جمع کیا جائے گا حساب کتاب ہوگا وزن اعمال ہوگا پھر فیصلے ہوں گے جدا و سزا کے احکام ہوں گے جنت کو بھی مانتے ہیں دوزخ کو بھی مانتے ہیں جو لوگ یہ ماننے کا اقرار کریں اب ان سے تقاضا عمل کا ہے اس ماننے سے یہ لازم آ رہا ہے اس ماننے کے بعد تمہیں اب یہ کرنا چاہیے یہ دعوتیں خاص ہے پہلے ایمان سے اور اس کو ہم دعوت کے عمل کہیں گے تو جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں ارض کیا تھا کہ ہم سے زیادہ متعلق تو یہ حصہ ہے پہلے حصے میں تو اللہ تعالی نے جیسے اپنا فضل فرمایا مسلمانوں میں پیدا کر دیا ان تمام عقائد اور ان تمام چیزوں کو ہم ماننے والے ہیں لیکن یہ کہ ان کے تقادوں پر غور کرنا یہ ہے در حقیقت کے جو اصل مرحلہ ہے اور جو کٹھن مرحلہ ہے راہ دشوار ہے اور یہ اس منزل جو ہے وہ مشکل ہے لیکن یہ کہ بہرحال تقاضا ہے ایمان کا پورا کام گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی اس لیے کہ عمل کا تقاضا اب آئے گا میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے حصے میں بھی ہمارے لیے معرفت علم کی گہرائی فہم کی گہرائی تفقو فکر کے لئے غذا یہ سب کچھ ہے لیکن اصل جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ یہ فرائض ہے دین کے جو تم پر عائد ہوتے اللہ تم سے یہ چاہتا ہے اللہ کے تقاضے یہ ہیں اللہ کے احکام یہ ہیں اس کا خلاصہ ہے جو یہاں پر دو آیتوں میں نہایت جامع شکل میں آ ہے اس اعتبار سے تو اصل میں اس سبق کو جو ہمارا اس منتخب نصاب کا حصہ اول ہے جو جامع اسباب پر مشتمل ہے سورت العصر آیت الور سورہ لقمان کا دوسرا رقو سورہ حامیم سجدہ کی آیات یہ ادر حقیقت یہ دو آیات جو ہیں یہ تو اس کے ہم وزن مقام ہے کہ جس میں جو تقاضے ہیں دین کے جو فلاح کے کامیابی کے نجات کے جو لوازم ہیں ان کا بیان آیا ہے اس حوالے سے لیکن ہم نے اس طرح کو رکھا ہے یہ چوتھے حصے کے آغاز میں اس لیے کہ ان جو جامع اسباق تھے اس کے بعد پھر ایمان کے بباعث بڑی تفصیل سے آگئے دوسرے حصے میں پھر اعمال صالحہ کی تفصیل آگئی ہے مختلف اعتبارات سے انفرادی سیرت و کردار معاشرتی نظام مسلمانوں کا ملی اور سیاسی اور ریاستی نظام تو چونکہ گفتگو بہت پھیل گئی ہے تو پھر گویا کہ اس کو مرکز پر لایا جا رہا ہے ان دو آیات کے ذریعے سے پھر گویا کہ وہ جو بنیادی تقاضے ہیں دین کے عملی اعتبار سے ان کا خلاصہ پھر آ گیا ہے بات بہت پھیل کر پھر یہاں آ کر سکڑ گئی ہے تاکہ وہ مضامین جب بہت زیادہ منتشر ہو پھیل جائیں تو پھر ذہن کی گرفت میں ان کا رہنا برقرار رہنا اور استحزار جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے قرآن مجید میں ایسے جامع مقامات آئے ہیں اور قرآن کی شان یہ ہے کہ کتاب الحکی آیات ہوں سم مفسلت یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات نہ محکم بھی ہے پھر تفصیل بھی کی گئی ہے ایک اعتبار سے جیسا کہ سورت العصر کے ضمن میں میں عرض کر چکا ہوں کہ پورا قرآن سورت العصر کی تشریح پر مشتمل ہے وہی مضامین جو سورت العصر کے اندر آ گئے ہیں جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے ایسے ہی سورت العصر میں پورا قرآن موجود ہے لیکن یہ کہ اور بھی مقامات ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے اس میں آئیے کہ پہلے ہم سورت العصر سے تقابل کر لیں سورت العصر میں خسارے سے بچنے اور ناکامی سے بچنے کے لئے چار شرطوں کا بیان آیا ان السان لفیقس ان الزین عمل و عام الصوالحات بتوا حق اب یہ یوں سمجھ لیجیے یہ جو دو آیات اب ہم پڑھنے لگے ہیں تلاوت ہو چکی ہے اب ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ غور کرنا ہے پہلی آیت میں ایمان اور عمل صالح کی کچھ وضاحت آ گئی ایمان یہاں پر شرط کے طور پر نہیں آیا ایمان یہاں فیلے امر کی شکل میں کلام انشائیہ کی صورت میں نہیں آیا کہ آمنو بلکہ یا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو تذکرہ ہو گیا ایمان کا لیکن یہاں خطاب کے انداز میں جو شرط اول ہے اس کا ذکر آ گیا اس کے بعد ارکڑو وس وعبدو ربکم وف عالخیر رکو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو اور اچھے کام کرو لعلکم رقم لفظی ترجمہ ہوگا شاید کہ تم فلاح حاصل کر سکو لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے یہ ہی ہیں تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو اس کی وجہ کیا ہے کہ لفظی ترجمے سے کیوں ڈیویٹ کرتے ہیں وہ میں بعد میں ارض کروں گا باہر مقامات پر قرآن مجید میں اور بھی ہے جہاں ہم لفظی ترجمے سے نیویٹ کرتے ہیں یہ جہاں کہیں بھی آتا ہے اللہ جاننا چاہتا ہے ولیال من اللہ الزین صدق ولال من القاظمین اللہ جان کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اور اللہ جان کر رہے گا کون جھوٹے ہیں وہاں بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ ظاہر کر کے رہے گا کہ کون سچے ہیں اور ظاہر کر کے رہے گا کہ کون جھوٹے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے اللہ کو تو ہر شے حاصل ہے وہاں مراد کیا ہے کسی شے کو ظاہر کر دینا مبرم کر دینا سب کے سامنے بھی بات آ جائے کہ یہ جھوٹ موٹ کے دعوےدار تھے ایمان کے اور یہ حقیقت میں سچے تھے مدعیہ ایمان اسی طریقے سے لال کے ترجمے کا بھی میں بعد میں ارض کروں گا کہ اس کا سبب کیا ہے بارال ایمان اور عمل صالح ان دو کے لیے تو پہلی آیت یا یو اللہ آمن اس میں ایمان کا تذکرہ ہو گیا پرکو وسجد واب ربکو وفان الخیر الالقم تفلح رکو کرو سجدہ کرو بندگی کرو اپنے رب کی پرستش کرو اپنے رب کی اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ یا شاید کہ تم فلاح پا سکو اب یہاں دیکھیے ذرا سورت العصر سے تقابل جواب کریں گے یہاں فلاح کی امید دلائی وہاں خسارے سے بچنے کی شرط کا بیان ہے بات تو ایک ہی ہے ایک انداز مثبت ہے تاکہ کامیاب ہو سکو ایک منفی تاکہ ناکام نہ ہو جاؤ بات تو ایک ہی ہے وہاں ہے ناکامی ولاس اِنَّ انسان الفی حسر الزین صالحات و تواس و بلحق وتواس اب صبر یہاں فرمایازین کردور ابکوم وفن خیر اللہ الکم تفل تو ایک تو یہ تقاب سورت الاصر کے ساتھ ہو گیا دوسری آیت میں جیسا کہ اس سے پہلے میں سورہ حجرات کی جو آیات ہیں آیات چودہ و پندرہ اس کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں تواصی حق اور تواصی بالصبر کو جمع کیا گیا جہاد جہاد حق کا اعتراف حق کا اعلان حق کی تبلیغ حق کی اشاعت پھر جو تکلیف آئے جو مصیبت آئے جھیلنا برداشت کرنا قربانی جو دینی پڑے دینے کے لیے آمادہ رہنا یہی تو جہاد ہے تو گویا کے سورت العصر کے دو لوازے میں نجات الزین عام عام الحاد وہ پہلی آیت میں آ گئے یا یو الزی نام ان واسجدوا وعبدوا ربکم وفل خیر اللہ الکم تفلح اور سورت العصر میں جو دو دوسرے لوازے میں نجات ہیں بتواس بالحق بلح بتواس و اس کو جمع کر لیا گیا دوسری آیت میں وہ جاف اللہ حقا جہاد جہاد کرو اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے اور یہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا یہ جو دو, دو حصے ہیں اس رقو کے ان میں جو مناسبتیں ہیں ان میں سے ایک اہم مناسبت یہ بھی ہے کہ پہلے حصے میں چونکہ معرفت کی بات تھی وہاں فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی یہاں فرمایا جاہد الف اللہ حق کا گویا کہ یہ دو ہی کام ہے کرنے کے پہچانو اللہ کو جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے اور اللہ کے لیے جان خرچ کرو لگا دو جان مار دو جیسا کہ اس کے لئے جان مارنے کا حق ہے دو ہی کے اندر پورے دین کا خلاصہ آ جائے گا اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چوکے اسکال بہت سے حضرات کو ہو جاتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ بار بار ہم اس آیت کا جو چوکے دوہرائیں گے تو وہ اشکال جو ہے ملٹی ہوتا چلا جائے کہ یہ آیت سجدہ ہے ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں ہر آیت سجدہ میں تو ہر مرتبہ سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے تو مسئلے کی حیثیت سے سمجھ لیجے در حقیقت کہ اول تو یہ کہ اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ نہیں ہے یہ صرف امام شاف کے نزدیک آیت سجدہ ہے شفاف کے نزدیک آیت سجدہ ہے اسی لیے حاشی پر آپ نے لکھا دیکھا ہوگا اس ان شافی امام شافعی کے نزدیک یہ سجدے کی آیت اب دوسری بات یہ ہے اور یہ بہت دلچسپ ہے موضوع کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی مسلک حنفی میں سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہے واجب جو ہے وہ تو فرض کے قریبی آ جاتا ہے اسی وجہ سے ہمارے ہاں چونکہ اکثریت جو ہے اہناف کی ہے ہنفی مسلک پر عمل پیرا لوگ ہیں اسی کی معلومات حاصل ہے کسی اور مسلک کی تو معلومات ہی لوگوں کو نہیں ہیں اسی وجہ سے تشویش بہت ہو جاتی ہے اس لیے کہ یہ تو سجدہ واجب ہے لیکن امام شافی کے نزدیک یہ واجب ہے ہی نہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے کرنا چاہے کر لیں مستحب ہے واجب نہیں گویا کہ اس آیت کے ذیل میں کسی تشویش کو قریب نہ آنے دیجیے حلفی مسلک میں یہ آئے سجدہ ہے ہی نہیں اگر شافی مسلک میں آئے سجدہ ہے تو اس کی روس سے سجدہ کرنا واجب ہی نہیں تلاوت سجدہ ہے تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں تیسرا مسئلہ اور نوٹ کر لیجیے جب کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے نماز میں تو جہاں آئے سجدہ آئے اگر وہی رکو کر دیا جائے تو رکو بھی سجدے کا قائم مقام ہے اور یہ آئے اس کی دلیل ہے ارکڑو وسجدوں در حقیقت رکو جو ہے وہ سجدے کی ابتدائی پوزیشن ہے جھکو اور جھکو تو جھکنے کا ایک مرحلہ رکو ہے اللہ کے سامنے جھکو اور پھر فسٹدو اور جھکو جھکنے کی انتہا جو ہے وہ سجدہ ہے تو یہ بھی یہ ہمارے ہاں مسلح کے حنفی میں بھی ہے کہ آیت سجدہ پر رکوع اگر ہو جائے تو علیحدہ سے اضافی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی البتہ یہ کہ اگر آپ کو ابھی مزید تلاوت کرنی ہے تو پھر سجدہ کیجئے کھڑے ہو جائیے مزید تلاوت کیجئے پھر وہاں پر ان کے نزدیک دوران نماز بھی وہ سجدۂ تلاوت ادا کرنا واجب ہے یہ مسائل ذرا میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے علم میں آ جائیں لیکن چوتھی بات اور بھی ارس کر دوں اس میں ہمارے ہاں ایک بڑی لوگوں کو محرومی ہو گئی ہے کہ وہ جن آیات میں اور جس مقام پہ سجدے کی آئےتے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں نماز میں کہ کون اس کا کھیڑ میں پڑے یہ اصل میں بہت بڑی محرومی ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو آیات سجدہ ہے یہ خصوصی کیفیت کی حامل ہے اس میں خصوصی اثرات ہوتے ہیں تبھی تو وہاں پر سجدے کا جو ہے اس طور سے حکم ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سجدہ کرنا اور ان آیات سے اپنے آپ کو اس لیے محروم کر لینا کہ خام کا ایک پیچیدگی آ سجدہ آ ایک اضافہ لوگ پتہ نہیں پیچھے کیا سمجھے جو ہمارے مقتدی ہیں جو تراوی میں تو بہارل بتا دیا جاتا ہے کہ اب اگلی رکعت میں پہلی رکعت میں آیت سجدہ ہے لیکن عام طور پہ فرض نمازوں میں ان سے اجتناب کیا جاتا ہے میرے نتیجے یہ در حقیقت منفی طرز عمل ہے ایسے مقامات کو پڑھنا چاہیے اور اس ان مسائل کو لوگوں میں عام کر دینا چاہیے کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر آیت سجدہ پر رکو کر لیا جائے تو وہ بھی سجدے کے قائم مقام ہے اگر آگے چلیے اصل دس کے مضمون کی طرف یہاں ہمارے پاس ایک پیمانہ آیا ہے کہ یہ جو چار لوازم نجات ہیں جن کو یہاں پر ہم نے ارض کیا کہ یہ دو آیات میں ان کو تقسیم کر دیا گیا 22 ایمان اور عامل صالح وہ پہلی آیت میں اور جہاد اور جہاد کے ذیل میں تواسبل تواسبی سبر دوسری آیت میں لیکن ذرا نوٹ کیجئے ریشو پروپورشن کا معاملہ ہے نسبت و تناسب جو ہے بڑی اہمیت کی حامل شہ ہے ایک نسخہ ہے نسخے کے اندر چار اجزاء ہے یہ سورت العصر کے ذیل میں بھی یہ میں مثال دیا کرتا ہوں چار اجزاء میں جو نسبت و تناسب ہے وہ ڈسٹرب کر دیں گے پھر وہ نسخہ نسخہ نہیں رہا وہ تو پھر ہو سکتا ہے نسخہ شفا کی بجائے نسخہ ہلاکت بن جائے جو شاید تولہ بھرتی وہ آپ نے ماشا کر دی جو ماشا بھرتی وہ تولہ کر دی تو اب تو معلوم ہوا کہ یہ نسخہ تو اب اس حکیم کا تو تجویز کردہ نسخہ یہ نہیں ہے یہ تو آپ کا اپنا جو ہے تجویز کردہ کہہ لیجئے یا بگڑا ہوا تخریب کردہ یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے اس کی ذمہ داری آپ پر ہے اس پر نہیں ہے چاہے آپ یہ کہیں گے صاحب وہی اجزاء ہے کسی طریقے سے دین میں ریشو پروپورشن نسبت و تناسب کا معاملہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے سینس آف پروپورشن یہاں نوٹ کیجئے ایمان اور عمل سالے پر جو آیت آئی ہے وہ ہجم کے اعتبار سے ایک تہائی بنتی ہے دوسری آیت کا جاہدو فلح حق جہادی ہو وج تبا کم وما جان علیہ کم فدین امن حرج مطابی کم ابراہیم ہو وسما کم المسلم امن قبل وفی حاضہ رسول و شہید علیہ کم على الناس۔ یہ حایت مبارکہ اس کی شان اس کی شوکت اس کی جلالت قدر اس میں خود صوتی بار سے بھی جو اثرات ہیں ان سب کو اگر سامنے رکھیں گے تو ریشیو پروپورشن سامنے آتی ہے جو کہ ہمارے یہاں بالکل برعکس ہو گئی ہمارے ہاں نماز روزہ ہی کل دین بن کر رہ گیا اور یہی ہے در حقیقت کے جو یہ برخت معاملہ ہو گیا آدیش و پرپورشن کا جس کی وجہ سے دین کو جو بھی روزے بد دیکھنا پڑ رہا ہے وہ دین جو بڑے شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الم ہے جو شہ اصل تھی دین میں وہ تو اب ہو گئی ہے وہ فرض کفایہ کے درجے میں آ گئی ہے وہ تو لازم ہے ہی نہیں لازم تو نماز ہے نماز تو روزہ ہے ہی یہ لازم کوئی شک نہیں اس میں کسی درجے میں بھی اشتبا نہیں لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جہاد اس کے لیے تباسبل حق اس کے ساتھ تباسبل سب دعوت تبلیغ اللہ کے کلمے کو سر بلندی کی جد و جہد اللہ کے پیغام کی نشر و اشاعت میں اپنی بہترین توانائی اور صلاحیتیں کھپا دینا جو اس کی اہمیت ہے اس کو بھی تو پیش نظر رکھیے تو یہاں جو ہے یہ درس اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں وہ ریشو پروپورشن بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے ایک تیسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے شاید اور بھی کچھ ہو مواقع اس وقت میرے سامنے نہیں ہے لیکن تین جگہ میرے سامنے ایسی ہے huh. جن میں یہ چار چار الفاظ کے جوڑے آتے ہیں جیسے سورت العصر میں ہے بلاسر ان السان خس ازین عامن عام السوال ہاتھ وط واس وقت وتواس وار چیزیں سور عال عمران کی آخری آیت ہے یا یو الزین عامنس میرو ساب و رابطو اللہ چار صبر کرو صبر میں دوسروں سے مخالفوں سے بڑھ جاؤ وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں اپنے نظریات کے لیے وہ بھی تو قربانیاں دے رہے ہیں اپنے معبودوں کے لیے جب تک کہ تمہارا صبر ان کے صبر کو شکست نہیں دے دے گا تم کامیاب نہیں ہوگے تو یا یو الذین عام منسمر و سابر و رابطو وط اللہ لعلکم تفل وہی الفاظ جو یہاں ہے اسی طرح یہاں ہے یا یو الزین ع منورک وسجد وابدوربکم وفان الخیر لالقم تفل اب اس سے پہلے کہ یہ جو چار اوامر آئے ہیں ان پر ہم گفتگو کریں میں نے جو عرض کیا تھا کہ لال کے لفظ کے بارے میں ہم غور کر لیں لاللہ لال کا لفظ عربی زبان میں شاید کے لیے ہے لفظی ترجمہ ہوگا شاید کہ تم فلاح حاصل کر لو اس کے کیوں ہم ترجمہ کرتے ہیں تا کہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو عام اس کا اسلوب سمجھ لیجیے کہ شاہانہ اندازے کلام ہے یہ کوئی بڑا بادشاہ شہنشاہ شہنشاہ اکبر اگر کسی مہم پر اپنے کسی سپیس علار کو بھیج رہا ہے کسی سردار کو بھیج رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو شاید کہ ہم تمہیں فلاں جاگیر دے دیں یہ شاہانہ انداز کلام ہے لیکن یہاں در حقیقت یہ شاید شاید نہیں ہے یہ پختہ وعدہ ہے اس اعتبار سے شاہانہ انداز کلام اللہ تعالی کی طرف سے جب آتا ہے تو گویا کہ وہ تاقع کا مفہوم لیے ہوئے اللہ تعالی کا وعدہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ان نقل تخل فل تو اس انداز میں ترجمہ جو ہے ایسے مواقع پر لعلکم کا ہم تاکہ کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس کی اصل حقیقت کو پھر بھی بھولنا نہیں چاہیے اور وہ اصل حقیقت یہ ہے کہ فلاح یہ انسان کا حق نہیں ہے اللہ کا فضل ہے اس اعتبار سے وہ یقینی سمجھ لینا کہ ہم ارن کر سکتے ہیں فلاح یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جب تک کہ فضل رب شامل نہ ہو جب تک کہ رحمت خدا بندی شامل حال نہ ہو ظاہل اللہ جنت کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں سورہ حدید کے بھی تیسرے رخو میں اللہ تعالی جو ہے جنت اردو ہا کاز سماواتے ہوا لرد وہاں فرمایا گیا فضل اللہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے تو یہ سیلویشن کہلے یا یہ کہ فلاح کہلے محض اپنی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ فضل رب رحمت خدا بندی اللہ کا کرم شامل نہ ہو اس پر حضور کی ایک حدیث موجود ہے کوئی انسان محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جب حضور سے کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا یا حضور آپ بھی فرمایا میں ہاں میں بھی جب تک کہ میرے رب کی رحمت مجھ پر سایہ نہ کرے یہ بہت اہم مضمون ہے کہ اس کو ذہن میں رکھیے کہ انسان در حقیقت جس کو ہم کہتے ہیں جاہدو الف اللہ حق کا بہار لیکن واقعہ یہ کہ اللہ کے لیے جہاد کا جو حق ہے جتنا حق ہے اس کا ادا کرنا کس کے بس میں اس لیے کہ ہم پر اللہ کی نعمتوں کا جو بار ہے ایک ایک سانس جو آ رہا ہے جس کو کہ شیخ سادی نے بڑے پیارے الفاظ میں کہا ہے کہ ہر سانس جب اندر جاتا ہے تو انسان کے لیے موجب تقویت بنتا ہے اکسیجن جا رہی ہے جب باہر نکلتا ہے تنقیہ صفائی کا ذریعہ بن رہا ہے کاربن ڈائی نکل رہی ہے پس بھر ہر نفس دو شکروادی بست لہذا ثابت ہوا کہ ہر سانس پر دو مرتبہ شکر کرنا چاہیے انسان کو ہر سانس کے ساتھ اسے تقویت ملی ہے ہر سانس جب نکلا ہے اس سے اس کے لیے جو اس کو حاصل ہوئی ہے یعنی جو بھی ایک فضلہ ہے جسم کے فضلات میں سے خارج ہوا ہے اس اعتبار سے پس بر ہر نفس دو شکر بادی بس تو کون اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے جتنا کہ اس کے شکر کا حق ہے اسی اعتبار سے وہ روایت بھی آتی ہے ماں آبد نا کا حق کا عبادت ماں عرف کا حق کا معرفت اے اللہ ہم تیری معرفت حاصل نہ کر سکیں جتنی کہ تیری معرفت کا حق تھا اور تیری بندگی نہیں کر سکتے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا اس میں پھر وہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے مستتا تم فتق اللہ مستتا تم یہ بھی آیا ہے یادین احمد تق اللہ حق کا توقات ہی سورح عمران میں اہل ایمان اللہ کا تقوا اختیار کرو جتنا ہے کہ اس کے تقوا کا حق ہے لیکن سورہ تغابل میں یہ بھی ہے فتک اللہ مستتا تم استطاعت کے اندر جتنا بھی ہے اللہ کا تقوا اختیار کرو البتہ اس کا بھی ایک منفی نتیجہ ہمارے یہاں نکلا ہے اگر رحمت کے بغیر نجات نہیں فلاح نہیں تو پھر عمل کی ضرورت کیا ہے یہ بھی بڑا احمقانہ نتیجہ جو نکالا گیا اس لیے کہ رحمت کا امیدوار انسان تب ہی بن سکے گا جبکہ اپنی امکانی حد تک محنت کر چکا ورنہ وہ رحمت کا امیدوار بننے کا وہ جو آیا ہے پرانے مجید میں بلایا کا یارجون رحمت